السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله واصحابه أولي الصدق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 يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين امنت بالله صدق الله مولاه وحسن رسوله ذلك الكتاب الكريم اللمين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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيجين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامن. السلام عليكم <تصفيق> تنظیم تنظیمی کا جواب الجواب موجودہ سلسلہ جاری اج اس دی دوسری قسط جناب نو پیش کرنی اللہ تعالی دے فضل و کرم اس کی امداد اور توفیق دے مولا تعالی شرح صدر نال بیان دی توفیق بخش حق اور درست بات میری زبان پہ لیا نہ حق اور نہ درست بات تو دل نو زبان نو ماحول فرماوے پہلی قسط کے اندر جناب نے اشرف سیالوی صاحب تلتان آزمی پر شوکر سیالوی اور ایک دا ہم سفر ایک ہو جا تو انہ دے خیال دے مطابق زیادہ سمجھ رکھد ان کا نا ڈاکٹر الطاف لگوری نسل کا ہم سفر بننے کوشش کی ہم زبان ہونے بلکہ میرے سننے چاہریر لکھن آئی لکھوا کچھ گلا لیکن لکھنے نال کچھ جوابی گلا اپنی طرف پہن آلتاف کورس علاقے دا خیر دی تحریر تے اشرف شالوی دے سیالوی دا آپس دا کچھ تضاد میں جناب نو پچھلے جمعے سنایا سی تے خات دے بارے کچھ وضاحت کی سی اج جیڑی دی تحریر شروع ہو رہی اتو میں اس کا جواب جناب کے سامنے پیش کر لگا پہلے نمبر پہ انہ نے سلام مصنون لکھن تو بعدے یہ ہے کہ جناب کے طویل استفتاح کا بغور مطالعہ کیا گیا آپ نے تنظیم المدارس کے اغراض و مقاصد اور نصاب سے جو دلائے جو دلائل تکفیر کرنے کے لیے پیش کیے ہیں ان سے ہرگز کفر ثابت نہیں ہو سکتا لکھے بھیا کہ جڑے تو دلائل لکھے نہیں اندر واسطے انہوں لفظ بولیا ہے دلائل تکفیر کرنے کے کافر کرار دبکہ میں ابھی لکھا سفریات ہوفر کرار دینا ہو, نو قافر قرار دینہ ہو فرق اور وہ او فرق میں اب لکھا اس فرق و اشارہ کی بلکہ میں سراہت اب لکھا ہے کہ مدارس والوں دے کفریات جڑے ہیں کفر ہے کفر نہیں تے تو سکل دے التزام کفر میں اے میں انتہائی انستے ہولا ہاتھ رکھا انتہائی ہولا ہاتھ رکھے, ہیں ہولا ہاتھ رکھے ہیں جبکہ میری تحقیق دے مطابق جڑا سارتور کا مسئلہ ہے نا سر سور نظیم مسلمان رہنما لکھنے والا دا کفر دا ہے اور او چٹا تکفیر دا مسئلہ ہے لیکن تا تاہم اب بھی اس دے باوجود میں کفریت لکھن اور لزوم کفر تے التزام کفر دا فرق ویچے فرق سمجھ سمجھد ہویاں بچ میں اس نو درج شہ نج کی سکولی دا التزام کفر دا مدارس والے دا لزوم کفر ہے فرق واضح کرنے بھی انمانی کا سبوت یہ کہ ان کو تخسی تابیر ابھی آخر یہ دلائل دے رہا کافر کرار دے جبکہ میں دلائل دے رہا سا کہ ان کتابیں چفر ہے پہلی انہوں کی بدت خیانتے جڑی ایک آلم عالم ایک مومن بندے تو بھی بندہ نہیں اس کی امید رکھ سکتا کہ جی میں میں لکھیا سی کہ کفریات ہیں ایوی ایوی لکھ لکھتے اگوں کہ میاں تو کفریات آخے نہیں اے کفریات نہیں بندے ان آخ دلائل تکفیر کرنے کے لیے پیش کیے ہیں پھر اگے ہے ان سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا تو میں گزشتہ جمعہ جڑی پہلی کشت لائی اس دے اندر اشرف سیالوی صاحب دے حوالے نال دسیا خات چت کہ سارے سنی نزدی نزدیک واقعی کفر ہے میں تفصیل جناب کے سامنے گفتگو کر چکی وہ پہلی کشت جناب اس متعلق مطلب سن سکتے ہو اگے ہوں میں جدوں تنظیم المدارس دے اغراض و مقاصد ہے اتے میں پہلی جڑی سی نا تنظیم مدارس کا پہلا مقصد اور غرض اس میں ضرور لکھا کہ ایک کفر وہ کی دینی تعلیم نگریزی تعلیم دے برابر کرنا مساوی میٹرک مساوی ایف اے مساوی بیساوی ایم اے آخری سنت مدرسوں کی دی, دی مساوی کربر ہے, ہے ایم اے میں اس نقطے دے بولیا کہ ایک کفر بن جائے اللہ رسول دے دین دی تعلیم کفر دی تعلیم دے برابر ہوگی اللہ رسول دے قرآن و حدیث شریعت فقہ اسلام دے ایک حرف نسا عزت و عدمت والا سمجھ لیا کہ ساری کائنات دیاں ڈگری اس دے برابر نہیں سمجھتے پھر کچا وہ ڈریاں جبکہ ہون بھی کفر دیا تو کفر برابر کرنا کسے اسلام اسلام کی تعلیم یا اسلام کے کسے حرف کفر لکھیا کفر سمجھنا اور اس سے کوئی مومن شک نہیں کرے گا کہ یہ کفر ہے اسے کوئی مومن شک نہیں کرے گا پھر اگے میں دیگر لکھا بھائی اگریزوں دا اصل مقصد یہ سی کفر نہیں لکھیا او اگراج مقاصد میں گنا کفر میں پہلی نال لکھا میری گل سمجھ ان نے ان میں اغراض و مقاصد لکھے نے انکار کیا انہوں نے آخر وہ اغراض و مقاصد ہے ہی نہیں تو آپ نے فرو بنا گئے لکھے نے تنظیم المدارس کی اغراض و مقاصد کو آپ نے چھیڑا تک نہیں ہے اپنی طرف سے فرری اغراض و مقاصد بنا کر تردید کرتے چلے گئے ہیں بس ایک فکر تعارف سے آپ کو ملا ہے کہ تنظیم المدارس کی سند کو عربی اور احم اسلامیات کے برابر تسلیم کیا ہے یہ ہوں انہوں کیتا ہے جیڑا جاوی میں کیتا اس دعوے کا انہوں انکار کیتا ہوں میں اگرچہ دلائل بیش بہا میں وچ دے چھڑے اغراض و مقاصد ہوں مزید میں دلائل تھے اس بات آستے پیش کرنا توانو کہ میں و مقاصد جڑے لکھے وہ کیوں لکھے کیا دلیل وہ دلائل جناب کے دل سامنے میں پیش گا اور پھر چیلنج گا کہ توسا ان انگراد و مقاصد تو دلائل لال ذرا بج کے بکھاؤ دوستو دوست ان نو اقرار اور اعتراف ہے جویں جی ان لکھے کہ تنظیم المدارس کی سند کو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر تسلیم کیا ہے اگر و مقاصد سے بس ایک فکرا تعارف سے آپ کو ملا ہے یعنی یہ مطلب یہ نکلیا بھئی برابر کرنا والی جہی ہے نا غرض میں لکھی یہ تو انہوں مسلم ہے نا انہ ہوں بائیمانا نو اس گل دا پتا نہیں نہ احساس ہے نہ علمج بھائی یہ گل کی بھائی برابر سکول آی ایم ایل اے اچھا برابر کیتا کیوں ہے اگے آپ لکھ نا نوکری ل اور دو گل رکھا نے جب میں کیتی ہے تو میں اگر و قاصد کڈ کے نا دے سامنے لکھے کہ ایک نمبر ان برابر کیتا ہے ایم اے یعنی دینی تعلیم نو ایم اے یا اردو انگلش وغیرہ جہی ان سکل والی برابر کیتا ہے ایک ان میں کڈیا دوسرے نمبر سے انہوں آپ لکھا بھی ایسا ملازمت لینی میں سو گلوں نو سامنے رکھ کے اگراض و مقاصد اخذ اخذ کی اخل کر کے میں اے ثابت کیتا ہے کہ انگریزوں کے حکومت دے اغراض و مقاصد یہ میں اے نہیں ثابت کیتا کہ مولی سامنے یہ سن کی کہ مولوی حکومت کے پچھے لگ کے دے سامنے صرف دو چیز رکھیاں گئی یہ حکومت دے پیچھے لگ کے انہوں دو چیزاں دے تحت تنظیم قبول کی تھی ایک نمبر ان ملازمت لینی سی دوسرا اپنی دیناری تعلیم نگریزی تعلیم دے برابر کر کے معاشرے میں عزت لینی سی جہاں دو انہ دے مطابق صحیح ہیں اور باقی نو تسلیم ہیں ان دے اگرال مقاصد اعتراف اور اقرار ہے میں نو سامنے رکھ کے باقی غرضا حکومت اندرونی ادرونی کڈ کڈ کے رکھتا گیا ہن اے دسو میں سابت کر دساگا ساریا تناواں جڑی میں دو سابت وچوں باقی انہ نکلتی جہیا انہوں نے دو تسلیم کیتیاں ایسا ملازمت لینی دوسرا برابر کرنا ہے برابر کر کے بھی ایسا ملازمت لینی سی اس واسطے میاں باقی دوں آخ ای لکھ لگیا ہر سوال یہ کہ کسے دے دا ایک ہے سری کلام کیا مطلب واضح موٹے لفظوں کس نے اپنی گل کو لکھی ہوگی دوسرا ہے ان ہوں کہ ان دی گل ایسی ہوئے جی دی گل در گلا نکل گیا ہوا سمجھ نہیں جی میں ایک مثال دینا میں جناب نو ایک مثال دینا جی وہدی آخ د واپیاں کا وڈیرا اسمایل دل بھی کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں اے نبی پاک سرکار بارے اس لکھیا اتوں علماء نے کہ مسئلہ کھڈیا کہ ان کا مطلب یہ نظریہ رکھد کہ نبی جدو قبرج آدھے باقی آگوں مٹی ہو کے ختم ہو جاندے جبکہ دیوبندیاں وہابیاں بیان تعبیر مطابق کو او اس عبارت دی توجہ کر ہیں یا معنی بیان کرتے ہیں وہ آدھے بھی اس کا مطلب یہ کہ میں مر کے ایک دن زمین جانا ہے یعنی کیا مطلب میں تر جانا ہے دنیا تو وہ این دے مطلب کد دیں لیکن لکھ مطلب پر جیرا انہ دی, اس انہ دے دی اس عبارت تو مطلب صاف ظاہر ہے آم سنن پڑھن والے بندے دن نگاہ آئے گا کہ جی باقی دے بندے مٹی مل جاندن تو میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں ابو سابت ہوں نوز بلّہ احمدال سید لمبیا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو قبرج مردہ سمجھتا ہے جس طرح باقی ختم ہو جائے آپ کا آرشا ختم ہو گئی ہوں ات میں بریلویاں تو پوچھنا کہ اس عبارت وچوں جو کچھ مانا سننچ ہے تصا انڈیا کا مذہب کیوں قرار دندے ہو ہوں عبارت جہی وہ پیش کر رہا ہے عبارت جیڑی ہے وے کہ میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں اس مانے سے بھی ہور دے ہور بیان کر رہے ہیں جو بندی لیکن سوال یہ اسا یہ مسئلہ نکلدا ہے کہ یار دائر دا دا بنتا ہے کہ مٹی کے ختم ہو جانا ہے جی باقی انسان ختم ہو جانا ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہے نبی پاکی ہونا عبارت نکلدا ہے جی سجڑوں اس عبارت چ نبی پاک کی توہین مردے ہونے کا نوج بلہ منگالک عقیدہ فنا ہو ختم ہو فنا ہوجری اتو ملوڈیا جہی غرض سامنے نہ رکھیے ان میں ساری غرض کھ کے سامنے رکھیے اگرچہ موربیاں ارادے نہ ہو لیکن حکومت اگریزوں کا ارادہ یہ ہوئی سی ہوں اگر حکومت اگریزوں کا مقصد گرد وہ نہ بلے کوئی سابت کر دے ان کا مقصد نہیں بنتا میں زبان کٹا واسطے تیار ہوں توجو لال بولو سبحان اللہ علم علم کی زبان چکھ داز لازم عقیدہ عقیدہ ہوتا, ہوتا ہے لازم مذہب مذہب بن جا دی گل تو کوئی مسئلہ لازم آ رہا ہوجا گے کہ اس کا مذہب تو یہ عقیدہ ہے جڑا لازم کا بن یہ سڈے علماء کرام نے اپنیا کتاباں لکھے لازم بجن کے جیڑی گل لازم آوے گی کسی دے قول چو اسان اس دا مذہب مدد عقیدہ شمار کر گے بھاوے وہ انکار کرے آ کہ میرا مقصد یہ نہیں ہوں اگر پہلا سنو میں صرف گن گن کے سنائی جانا جی لکھی میں پھر اس بعد تبصرہ کروں گا پہلی گرد میں لکھی جڑی انہوں نے تسلیم کی برابر کرنا تھی کفر تے یہودیت دی تعلیم نو نگریزی تعلیم نو نا کرار دے کے اسلام دی تعلیم نو ادنا کرار دے کے اگریزا جنرل ویاگ د ج نے اس نے برابر کیتا ہے اور برابر کرا کے تو, تو دین کیتی ہے اسلامی تعلیم قرآن حدیث دی اے میں پہلی غرض لکھی کہ حکومت کا کیونکہ حکومت اسلام دشمان ہے ہمیشہ تو اس کسی شک نہیں ہو سکتا خود جنرل ریا جس نورے ملا آخ دین امیر المومنین مو مدارس مدارس کا مدارس کے یتیم ملاؤں کا باپ جنرل ریال مگر فیال یتیم اتحاد ہاں رکھنے والا وہی سی جن نے حدود آرڈیننس بنایا اور ایس جنرل نے صاف اپنی تقریریں چاہیے کہ حدود اور ہیں حدود آرڈیننس اور ہیں میں نے حدود آرڈیننس کو بدلا ہے حدود کو نہیں بدلا آپ حدود اور آرڈیننس میں فرق کریں یہ تقریر میرے کو کیسٹ بھری پی میں لہر فلن لال تہن پہلو خبردار کیتا تھی میں کہ جنرل ریاد شال نے بڑا وفر کیا اور خدا رسول سور نے آرڈینس آخیا ہے اور ون ادالت نے بولیا ہے آرڈینس کا مطلب ہوں آرلی آرلی قانون اسلام قانون نو آخیا ہے اسلام کا قانون آرلی آخر اسلام دا قانون آرلی نہیں دہمی ہمیشہ اگر کوئی بندہ سنو اگر کوئی بندہ اس بات بھی تصدیق سے میرے کو کیسٹ بھری پئی اس کیسٹ کے دے اندر صاف جرنل نے آخیا ہے حدود اور حدود آرڈیننس میں فرق کریں میں نے حدود آرڈیننس کو بدلا ہے حدود کو ہی بدلا حدود آرڈیننس انسان کے بنا ہوئے ہیں حدود خلا کے بنا ہوئے ہیں میں نے حدود آرڈیننس کو بدلا ہے یہ بار بار پہ آنکھ ل मुला देबं तो है, दे नसल है। नसार ही नौना रोइये माशाला कि अच्छा काम कर गया मदारस नरांटा देनिया शुरू कितिया मदारस नरांटा उस दियां जी ताकि मदारसिक जो जरा रज के खान کیوں بچارے غریب مسکین پر آدمی نے ایک آ اے بڑا اچھا کام کیتا دوسرا آ کے اسلام حدودی نساخل کر گیا اور سور دے سور مطالبہ رکھتے پہن حد آربی نس بحال کرو لاکھ دلانت نے ہدو آربینس بحال کرو او مرتبہ پتا نہیں پڑھایا کنے او من سمجھ نہیں انو پڑھایا کنے ہال تک سمجھ نہیں بلک بھی لگتینس تلفظ کی لگا کھڑا ہے حدود رو آرڈیننس خدا خ نہیں فرمایا حدود رو آرڈیننس نبی پاک نہیں آخیا حدود رو آرڈیننس نسبا نہیں آخیا حدود رو آرڈیننس نس تبا کسی امام شریعت نے نہیں د جنرل دن قبر نو لگے اگ تو اگ لگی تو نہ بچہ پکا ہونا کیوں آخ لو حدود آرڈی نس بحال کرو آخنا تو مستفا دا نظام اصل لیا کم گے حدود آرڈی نس بحال کرو اچھا خیر جرنل ہو دے واسطے ملا بڑے خوش ہاں دیوبندی تے ملا ان ان دو بندی تو خوش نے کیونکہ انہیں انہوں نے بہتا فیلایا پلاونا اگریز انہوں نے فیلا کوئی ارمت تعلیم کتاب سکل نہیں کھولو کوئی متالیا پاکستان کھولو کہ دو کتاباں دوبندی کے وڈیریا کا ذکر نہ نظر آوے تو مڑا کیا جو دے مدرسیاں دے ذکر نہ ہو بابیاں نے پھر آ گئے انہاں نے مطالعہ پاکستان جیڑا تنظیم دتا اس انہوں انہاں اپنے بابیا کے تاریف کرا ہی انگریزاں نے کیونکہ انگریز اگریز تابی سر سد جنوں دے نے پرسوور سر سور کٹر وابی سی وا بھی تو بعد نیچری بنیا وانڈا گاسی واپیوں کی تین قسمیں ہیں مجھے کسر اکرام شیخ بھی لکھی اسے زیادہ لکھا پیا پاندالی وابیاں تین قسم نے ایک میرا بھاپھی ایک واپھی کریلا تیسرا بھا کریلا تو نم اگر میں تیسرے درجے کا واپھی ہوں الحمد للہ نم چڑھیا بھا بھی کچھ کوئی پھر اور سنو اگریزا جن بھی سکل کالج کھولے سن پہلو اس دھرتی اس سب تو پہلو جڑے ماسٹر پروفیسر لگے سن سارے دیوبندی تھا سارے دیبندی واپس تسی کتاب کھولو مطالعے پاکستان علم و تعلیم سکول آیا دار الم دیبند جامعہ ملیہ ندو تو لو شبلی رومانی والا سارے دیوبندیاں دے بندیاں دیاں دیا تاریفا نو اسلام دا وڈا راہ برتے خادم لکھے ہونا تعلیم اگریز تاریف بھابی تعلیم انگریز تعلیم دو انگریز دا کا تاریخ دی امام احمد رضا دا ذکر کھاؤ کنا د سٹنا جا پیر میرا رکھاؤ پیر شہر کا تسکرا رکھاؤ اسلام کی خدمت بابیاں کی دہشت گھر تیار کر کے افغانیا نرباد کرایا قبالیا نے برباد کرایا جب قدم رکھے لاندی پی جاتی ہے قدم رکھدی اور لاند پی جاتی جاندی خدا نو قدم ہر میں سوال اٹھانا پی امام محمد آزاد کا ذکر کیوں نہیں پیر شاعر کا ذکر کیوں نہیں پیر مہرالی کا ذکر کیوں نہیں پر کیوں کر دے ان پتہ سی یہ سارے ازلی دشمن نے اپنے کاکر کتابوں تریف گہرا نہیں ہوں دشمن نال کری دے انہاں نے تا کر کے بھاپی ابھی میں سوال کی انہاں آخیا دو بندی بھی فیل کی میں تعلیم سکل لا اکو کھی بریلوی پیا سکول پیو آخیا پتر جا شعور لیا وہ شعور لیا اگے کتاباں کھولیاں دو بندیاں دے مدرسے کاسم نوتری سارے دیا تریف جدو تاریفا اس ویکیا جکر ویخے کہ رہنما سن اسلام خدمت کی قربانی دیتی ہے بے شور میں شعر آپ بے شعور میں لیا سو شعور جب میں شعر لیا اوے لکھے اسلام دیر پرت پیشوا یہ آتا کا ایمان کو ساخرہ سر یہ جھوٹا ہوا شور کوئی نہیں میرے کو شور آیا نتیجہ یہ ہے پیو سنی سی نسل دو بندی بڑی گئی آج تو پجہ سال پہلوں واپی لبنا نہیں سی ہوں سنی لبنا اور گیا یہ کیوں یار یار ہے اللہ تعالی حضرت آدم یار بنایا تو شیتانو آدہ گڑھ کی مطلب میرے یار منے گا تو تک میرا انگریز بھی میں کرتا میرے یار نو سر سور من لو سے بھاپیا میں آپ مریجیز انگریز جہاں منگ گے وہ آپ من لے اصل رولا کر کے مطالبہ پاکستان جنرل سائنس مالیا اچھا سمجھ آ رہی نا کوئی نہ آئی توجہ لگنا بولو سبحان اللہ سنگی ہو مطالعہ پاکستان جڑا ان حکومت آ چال جرنل ریا دی بڑائی تنظیم والیاں حکومت نے ان مطالعہ پاکستان دیتا ہے اس دے اندر وباگیوں نے تاریف کرا لئی جی. دیانت تو میں کر چکیا لیکن ہوں ادا ضروری ہیں مطالعہ پاکستان دو پہلی چھپی سی آ میرے ہاتھے ہاتھ سبز رنگ اے والی ایات رکھی بیٹھا یہ تنری مالیا اس دے صفحہ نمبر چودہ دان نے وہابیاں وڈیرے اسماعیل دہلوی شاہ محمد اسماعیل شہید تے اس دا بو او پیر جن خراط مستقیم اے لکھیا کہ گدے تے گھوڑے دا تے جانور دا خیال نماز نماز نہیں ٹوٹ نبی پاک پاگ دے تو خلل پی تے نماز جاندی انہ ذکر کیتا ہے سید احمد بریلوی اور ان کے دو نامور مریدوں شاہ محمد اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی نے بر فغیر سے انگریزوں کے اخراج اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے جہاد شروع کیا بریلوی نے لکھا چھاطیہ جڑا مطالعہ پاکستان ہوں اے جد میں پڑھا یہ ہوں دسو بھائی بریلویاں مدرسے وچ اگریزاں نے تے اردو دے کتاب مطالعہ پاکستان دریف اپنے بھاپیا دی تو دسو جنہ بریلویاں ملبی مدرسے کرا لئی سکول کا کی سی پھر اے فر چپ کر کے پڑھا رہے سن وانڈ رہے سن پڑھا رہے سن دا لگا کھڑا ہے حکومت تو پیسے لے رہے ہاں सा चोरी कहीं नपनी है यह तो पता नहीं हटाव मौली बैठा उस नप लैनी हम मैं जो इन चोरी नपी तो विचो वाहन हो गए ने तो साल तू भी उ मैं मौजूद आया तनजीम आला इंडे जामयाजिया जुलमानिया जा सारी सूरत हाल भैया गल तो सकिया بلے بلے بلے بلے ایڈے پولی پالے جی ختم کی گل ہوے تو اس نکرچ کتاب پہ ہوا فلانی سطر ت فے تھی گل روزانہ پڑھی بھی پی گل کتاب انہیں کوئی پتہ نہیں چیشتی آسل پھر کٹے ہو کے اپنا مقالعہ اپنا توہ پھیرا دھرون بھی کوشش کی تھی ایک دوسرا چھاپا مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس اور رنگ بدل گیا اگر نہیں اور رنگ کی زی سب زہنگی یہ نیلا لخدی لعنت نے بے غیر تو مرو ڈوب کے بے زمیرو अच्छा अगला ड्रामा वेखो हूं पहलो छापा एसी ए जिन् जिक्र है दूसरा छापा ए जिन्बियां तिना की गल कई हम जो इन्होंने कभी एखना तो यह चाहिए सी ए पहला एडिशन ए दूसरा क्योंकि बाद छपी है ना لیکن انہوں نے بئی مان نے سوچا بھائی جی پہلا ایڈیشن تو دوجا لکھنے تو, تو نپے جاؤں گے اگلے آخر گے باقی ویکو بائی مطلب پہلے ایڈیشن دو ہے جیڑا پہلا سی اسے لکھے اشاعت اول جولائی دو ہزار چار اشاٹ اول جولائی دو ہزار چار ہونی دو, دو, ضرور ایک ضرور دو یا ان نے انج کیت بھائی دو ہزار چار جولائی ایڈیشن کٹے چھاپے نے ایک چ رکھے ذکر ایک چ نہیں رکھ بھائی جیڑا نہیں رکھ اگے کرپیے تو دون چلتے رہن گے حکومت کرنا ہستے سب لڑا عوام تمولی چشتی نو راضی کرنے دو سوچتا ہونا راہ برنے کہ میری نسل نے میں گستاخ ہوں جی گا میں گستاخا میرے جلسے نہیں کوشش بڑی کر لیکن اللہ تعالیٰ جب چاندہ کرا ایک بشیر دوس کی ملا بشیر فردوسی بورے والے او پہلو منافق میرے نالب جی جی جی جو گلاب دن جی جی جی جی جی جی جی اگلے دل جلسہ ہوا جلسہ ہوگا شہر, شہر بے ویچ تے خود مسجد تے مدرسے اگر کا منافع کٹیا جڑے نوجوان محلے والے آئے سنے جہے بچے ایمان نل پیوئے ہوئے ہوئے دے کوئی جذبے ویخ آ جناب نا پہلے تو انہوں نے رلیا این ادو تاریخ آئی وقت آیا دو بجے ظہر تو بعد ان جناب مخالفت کا طوفان کھڑا کر دیتا ایس پی ڈی ایس پی لاہور تک خبر پہنچا دی جڑا پیا بڑا بڑا فسادی لطیفے کی گل اس شہر اس رات نابیاں نے جلسہ کیتا اتلا سپیکر چلا کے میں نال سنیا سنیا مرزی پورے چیڑا جلسہ ہونا سی حبیب کلونی اونا جلسہ کیتا مرزی پورے چی محلہ شہر کے دل دے شہرچ وہ بھی ہوں کی کہ رہے سن, او نال سنیا تے بھوک دے سن؟ نو نا کنیا سنیا نو پیا پی آخر خدا رسول کے مقابلے چ لیاؤ گے کہڑے امام نیاؤ گے چڈو ہر امام نا آ جاؤ نبی پاک دے پچھے یعنی کیا مطلب کہ سڈے امام نبی پاک دے خلاف نے نوج بلا جہاں سڈے امام نے بزرگاہ دین ہزور یہ تقریر کر رہے نے بزرگاہ دین کی ہو رہی ہے ملا نو میں کیونکہ انہوں کا گستاخا ایک نمبر دا نہیں ہات والے دا نہیں جھوٹیاں کتاباں کا بےمانا دا تیر فروشا دا زمین فروشا دا میں اب جلسہ نہیں کر سکیا وا بھی کر رہا ہے یعنی کیا مطلب ہو جنوب بریل رکھتے ہیں گستا سے رسول جلسہ کرے یعنی رسول بھی گستاخی بھی اہل ہوبید بھی ہو ام دی کرام دی ہو لیکن ان ملوڈیا گستاخ اور اللہ ان میں اورالیو دا گستاخ رکھے ہوں سمجھ لیا ڈرامہ سمجھ لیا نے کئی گل ایک ایک ایک ایک تو یہ کہ دون ایڈیشن کٹے چھاپے ایک چ رکھ در دوسری گل کہ سا تقریر سننے تو بعد انہیں بدلیا ٹھیک ہے نا دو گلا ایک گل تو ہو ضروری ہے کہ نہیں بائی ہوں میں پوچھنا میں لکھے ویچ وہ اگے ذکر آئے گا کہ اصا جو سر سجد کا ذکر کیا مسٹر کیتا ہے نواز کا بدنزیت کا فلانے کا جرنل کا تاریخ دس تو یہ مسلمان سمجھ کے یہ ایتو ہے تو مطلب یہاں کفر نہیں بنتے تو فلانے جی ایو ہے میں پوچھنا جی دا ان کا ذکر ہال تک محض تاریخی حوالے اسماعیل دہلوی تو جنہ دو دا کا دا کا کدیا یہ تاریخی حوالے نہیں پایا پائے جا سکتے ذکر تاریخی حوالے ہے اور پھر تاریخ بھی ایسلمان کی جس کے اندر افراد کی تاریخ کافران دی تاریخ جھوٹ سراسر ہوے حقیقت رو بدلیا جاوے بدل کے تے این پیش کیتا جاوے مثلا دوسرے لفظ ابو جہل میں بارے لکھیا جاوے کہ وہ مکے کا بہت اچھا انسان تھا انتہائی دیا نکدار تھا قوم کا محسن تھا مکہ کی قوم کی کبھی اس نے جی چاہ کے اے حرام تو سات کف روپ پہ کر رینڈ رن گے <سؤال> یار خطیب جو ہے تو منسبک ہے بولنا <سؤال> نا تو اے میں بول سکتا چلو چڈو ادھر کی جاؤں. لو بھرتی لرتی تو پہلی گل پہ آ جائیے بھرتی, تیالے بھرتی تے. تو ہلے ہونا بعد نا چاہ خلاف ماند اللہ کی ہونا ہونا چڈجو اس گل نسا آ جانے چڈو پہلے دن بھرتی ہونے برتی ہو پہلو وہ سوتن لوگ میرے میرے نال پڑھتا رہا جمیل رحمان خان پٹانسی پی پیسے کا شوق پہ گیا او دوسرے پاس مڑ پیا ادھر میٹرک سنب کرنا رلا کے ملوڈیا رلا رلو کے او فوج بن گیا سوبے دار فتیبڑ لائی سڑ لا کے بیٹری مار مار کے میں پرس گیا چود ہفتہ ہو گیا لالا موسا تقریبی میں تازہ نوکری بھی نہیں لبی لالت بھی منہ لے لی آخر چالی بندہ سا تقریباً نونا کمرے کٹا کیا نن... لاؤو ستنا. لاؤو لاؤ ستنا آ... لاؤ کورتے لا لو کے آیا ایسا جناب جی نہ لا دیتے سارے چالی دنگے کٹے کیونکہ مالیا دین دی خدمت کر رہی ہے نا تو دین دی خدمت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے سلوار اتارو تبلیغ شروع وہ سال ساری بندیا نو آخیا بھی کندھا منہ کرو منہ ایسا کندا کر لے پیچھے وہ کر لیں پھر انہیں آخر سچا سارے کوڈے ہو اصل سارے کوڈے ہو گئے मैं उन्होंने खोता ना लगा हिम्मत ताकि चैकिंग पूरी हो जाती किजरत यूसुफ की गल कि काफर की गल ए आते पेशाबनू क्या स्पेक्ट करीदा दुद्ध देते क्यों आखिर भी पतला तो मैं भी पतला جو پیویند ہے تو می کیوں پیویچا عجیب گل پی شاہ آخ بھی پتلا ہے تو میں بھی لیا میں پیویچا تو پتلا ہے اسی طرح آخر تلاو نام اللہ کیس کرے گا جو اللہ دا نبی خدا دا پابند دا ہے چند چکیا پیچھے ڈوئی وقائی کڑے اور حضرت یوسف علیہ السلام نا کے میں وقت ہاک میں وقت رن وہ بلا اور آپ اتو نسد پڑفڑ دی پچھو کرتا چی دس کے بار آ جرب کردن میرے مولا مین جیل زیادہ پسند ہے مینو جیل محبوب اے اس کام इजत बचाव जेल कबूल पै करते चंद चकिया खातर इज्जत गवावन वास्त सु कोडा होके चाली बंदे यह क्या है मैडिकल हो रहा है न मेडिकल साडे बजुर्ग फरमानदन अंग्रेजा ने दो चीजा सारी कहानी अपनी सारा ड्रामा लुकाया हो दो गल सिर्फ दो गल ड्रामा पै चल्द जे दो गल हो अंग्रेज सवेरे नाकाम है पूरी दुनिया आप ही नाकाम हो जाने एक रंग दी की पूरी दूजा न रंग की पूरी किमें जो कुछ हेल हो जा पीपा सिर्फ रंग की पूड़ी चा दें अंदर दे दस लख पंद्रह लख दाली लख दी लख एक करोड़ रुपया दौ ग एसी आ रंग उतरिया हो उ रंग ना हो एक करोड़ की किसी लैनी एसी वाली गड्डी जी वी सीटा भी किसी नहीं लैना लख करोड़ रुपए का जो कुछ चलता सिर्फ रंग रंग बड़ा यह बचारी होम ना बाल सिर्फ रंग लशिक होंगे मुसलमान बेरंग आशिक्री काम रंग द आशिका खुदा नहीं बेरंग आशक रखना तू मैं आशक बन गया ईमान अगर गड्डिया का रंग उतर जाए यह टूटी की मिसाल चलो टूटी का रंग उतार लो सारा उतो तो होवे नवा पीपा या नवा लोया बिलकुल नवा थले बाडी सारा कोई बाकी नवा होंजन ही नवा हो लेनी बोलो तो दस लख मुल कि होया फिरते लाना तो होर पागलान से मुकते हैं <laughs> जे रंग असल शह नई वर्जी खड़े न असल शह का मुल घट हम सफर जो करना है तो चुकना गड्डी ने या रंग ने दूसरा नुकया कि हूं चकलिया काम है ना टीवी स्टेशन रेडियो टीवी वीसीआर हूं जे ओन आखो चकले चकला कंजर है कंजर विखाने किसे लैण क्लब बेटी कि चली मैं क्लब जा रही हूं ठीक है जाओ जे आखो चकला سارا ڈراما لو پیپر ہوں چاکھو کنجر جڑے فلمی کنجر ہیں تھڈو بھی اس لفظ سے لڑتے ہیں سن کنجر آدھے وہ کیوں جان د اسلام نے لفظ بھی مسلمان نے ایسے رکھے ہوئے کہ تھڈو لفظوں کو ہی برائی تو, تو جاوے اس یہودی لانسی کا پتر کی کیا انہوں نے آخر لفظ رہ پر برائیاں چڈڑی لفظ بدلو سود کا نام رکھ دو پرافٹ رشوت کا نام انہام خرچی نہ بدلنے جاؤ سکول ہے کس کا مرکز نام گوسی پبلک سکول غزالی کالج او ہوں وہ خوش دجال پہ تیار غزالی لکھیا گڑا ہوں ہے رنا مردا نو جنا چھٹی دینی گورمنٹ نہ کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء حقوق نسواں بلو ہوں جی اب لفظ بلیندے بھئی رنا نو چھٹی دینی ہے میرے خیال سے رنگ بھی آخنا بھی ہے جنادی چھٹی تک ہونا لیکن حقوق کے نسرا اور ساریا گشتیاں خوش ہوئی بیٹھے تو نعرے ماری بہت بہا شاء آج حقوق بجند یہ پتا نہیں آیا بنا لگے نے جنا دی مشین بنا لگے نے کوپتی جیسی دیسے مرضی پوچھل چاہ لو یہی ہوئی اثر ہے تو بنا لگے نا کھوپتی خوش ہو میرا کام سوکھا ہو گیا جی صرف نہ میں قسم خدا بھی کر دیا اور مسئلہ نا پینٹ پینٹ آ کے اللہ لفظ بولو تا تو مرد ن مینو کیوں آدھے یار چشت کی گلا ٹھیک کردہ لیکن لفظ بڑے بے یہ بھی نہ سمجھے بھی ساری چال کسی سمجھا نہیں میں کسم جات کی کر کے آنا جبرت چیری جان سو اگریز چیز بڑھائی جائے رنگ نہ دے, دے آپ جو کچھ کرتا پر صرف نہ سارے دیسی چلن دے جے سو آلک چھٹی نہ ہوا کیون بھی रख मैडी कल हम सारे खुश किधर गया सै पुत्र किधर गया डैडी मैडिकल करा गया था, तो गया था? गया था? तो जे आखो टू टूआ विखा गया कि सच्ची बोली ईमान लाल वह किधर गया है मैं ढूंआ विखा गया था ایک نہ سن کے نہن کے فیصلہ کرے گا ادا پچھا تو ان کے لکھ دلانا یہ کوئی بندے کا پوترانا کام ہے میں ہر ٹوا و کھاوا ہوں ہے صرف نہ ہوں ملا جا لرین کر दरवाजा बंद कर कुं ला के बैठ दिया मत को वेख लवे मत्थ को अचानक दरवाजा खोले तो मेरे सतर तिगाह पै जा कु ला के बैठा इधर कुंडी बंद पई हों उधर नाला अपने हथ नुलना मुला रोवे बंदा اور کسم خدا بھی کر کے آنا آنا کیوں بار بھی میں گورمنٹ کیو رکھے ہوں تے باہر جانا بھی ای جیڑا ہوں باہر دبئی ادھر سعودی حکومت یعنی ہرمان شریف آل پاس ادھر بھی جاوے نا تے جیڑا ادھر کام کرنے جانا ہے نا کم کرنے ادھر بھی کر لیں اوکھے بھی کر دیں جی میرا ہمسایا مینو اس دس کہے جی بالکل میں روپیے لے لیا مہربانی آخ میں جان چڑائی اور یعنی دو چیزاں چل دی ہیں. یا ٹوا وکھاؤ یا رپئیے داہ واہ سکولی دا ہو واہ یا پیسہ یا ٹوا دو چیزاں آشق نے یا دے یا رپئیے سدکے اس مہذب قوم ت <laughs> وہ سی بندے چکے رہ گیا جائے ایمانوزہ کمال لے جی اپنے ہاتھ دی کمائی کما لے جی ایمانے پلیٹفارم پہ اپنا می نے بسایا پلیٹفارم کے جان چڑھائی جاؤ جا جا. انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہوں لکھ لانت کلم خدا دی کر کے آنا پھر لہ دی لانت در در در در در ہوں ایمان نال دی جن اپنے ضمیر دا آخری قطرہ مارن واسطے چڑو کیوں یہ کام رکھے اس واسطے <تصفح> کہ جیڑا بندہ اپنے شرم دہ غیر بندے تے راضی ہو جاندہ ہے نا پیسے دکھاتا ہے سمجھ لو اس دلے نے اپنی ماں اپنی بہن اپنا ہر انہیں پیسے دی خاطر قربان کر دینا کیونکہ جڑا اپنی عزت نے لکاؤں دلہ ماں بہن بھی لگا لکا تا رکھیا ہے کہ اصا سکل چ محنت بڑی کیتی دا زمین مارن کی مت کوئی قطرہ حالے پھردا ہو کر کے جد فوجر منہ لفظ ہم ہاں مجبور پہ ٹوئے کھڑے تو تم سامنا ادھر خلاف چلی کی ساڑی مجبوری ہے سی گلے پیسے کی برا قسم خدا دی اگر اے لانت اس قوم نہ تو زمیر کا کترا کوئی ہوں تو ہو سکتا ہے لانت لانتی ایک میرے کو کرا لیکن کیوں ایس واسطے کہ جنا اپنا ٹوا وا چڈیا انہوں نے لانتی کو کوئی تو نہیں ہو سکتی کسم خدا دی اے ہی کر سکتے کہ خبردار بولی نام پرچے بن جان گے میں خلاف تو نہیں بول بولیا کو بےہوا گل سمنی کی نا تو بولو میں صرف تارف کرا رہا ہوں لیکن ایک میں دسا قوم پوری دعد دے ہوئی ہے सा भी इवें नंगे होवन जिमें अगले होंगे ने सा भी चलो मियां इस पासे लग जा लगने यह भी नंगा जरूर करा अच्छा मैं हेप गल होर पूछना कि रन्ना जड़िया लगदिया मैडिकल होंगे ने आखिर रन्ना भी तो लगे हर पास लगदिया भी मैडिकल होंगे ने अच्छा इन्होंने ही हो रहे दिमाग पढ़ा के फार गए मैं मोल साहब यह कम है असा तो ये थोड़ा दे रहा मसला भी एक फर्ज पढ़ा के एक बार फर्ज पढ़ाकर दूस बार नहीं पढ़ा मैं चुप करा तेरह नहीं पता है फौज इतना भावे आखण चार ना चार पढ़ावे आखण छह आखण छे غرض تو جیڑی غرض مقصد دے خود اعتراف کردہ مقصد سابت کیا ہے؟ دے تو آڈا یہ نہیں سی لیکن اگلے کا مقصد تھی جی. جنادی تو جنہ کی تو سمنی تو میں بھی یہ لکھے کہ انگریز کا مقصد یہ تھا نظام حکومت اور ہم زبان رح خلاف نہ مکانا اگلے جمع باقی و مقاصد پیش کر کے ان نو پھر ثابت کر کے اللہ تعالی کے فضل چلان گے آخر بابا For someone,